الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك یا نبی الله وعلى اليك واصحابك يا نور اللہ بیت بیت اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اعلی حضرت امام اہل سنت کے اشعار کو سنتے بھی ہیں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں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 گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تا دوش گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تا دوش کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گے سو اللہ ونی اب ذرا پہلے اس کی مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لے دوش کہتے کان تھا اچھا گوش کہتے کان ٹھیک ہے نا اچھا اب خانہ بدوش آوارہ بے سہارے جس کو آپ کہہ لیں اچھا اب ذرا آئیے کہ سہارے سہارے سے مراد مدد، مددگار جو ہوتے ہیں سہارا کرنے والے ہوتے ہیں تو یہاں آلہ حضرت کا تخیل کیا ہے کہ امام علیہ سنت کہتے ہیں کہ آپ آقا علیہ السلام کی جب مبارک ظلفیں کانوں تک ہوتی تھی نا تو اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ اشارہ تھا کہ یہ کان نبی پاک علیہ السلام کی گناہگار امت کی فریاد سنتے ہیں یعنی یہ ظلفیں اشارہ کرتی تھی کہ یہ کان تمہارے لیے ہیں اے امتیوں اپنی فریادیں پہنچاؤ اور جب یہ زلفے کبھی کاندھوں کو ٹچ کرتی نا تو اب کاندھوں کی طرف اشارہ ہوتا کہ یہ گھبراؤ نہیں امتیوں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کاندھے کافی ہیں اعلیٰ لکھتے ہیں نا جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام تو گویا یہ زلفوں کا جو اوپر نیچے ہونا ہے کانوں تک ہونا ہے یہ کانوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کان جو ہیں امتیوں کی فریاد سننے کے لیے ہیں اور جب کاندھوں تک زلفے پہنچ جائیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اشارہ ہے کہ یہ کاندھے بڑے مضبوط ہیں اور یہ کاندھے گم اے تمہارے لیے بہت بڑا سہارا ہیں کیا خوبصورت آلہ حضرت کے یہ اشارے ہیں لکھتے ہیں گوش تک سنتے تھے اب آئے تا دوش کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گے سو گوش تک گوش سنتے تھے سیسو جب بھی گیسوں کی بات ہوتی ہے تو شعرا اس گیسو کو کالی گھٹا سے تشبیح دیتے ہیں مگر اعلی حضرت نے کس گھٹا کی بات کی ہے اور کہاں برسنے کی بات کی ہے بٹس میں لکھتے ہیں سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو سوکھے دھانوں اللہ سے برادھان کہتے کھیتی کو کھیتی باڑی کو اعلیٰ حضرت کا تخیل یہ ہے کہ یا رسول اللہ میرے امال کی کھیتی بے حد سوکھی ہے کوئی عمل نہیں ہے کوئی نیکی نہیں ہے آقا بالکل سوکھا ناما امال ہے آقا آپ کے گیسو کالی گھٹا کی بن کر ابرے رحمت بن کر کچھ بوندے مجھ پر بھی گر جائیں تو میری یہ جو آمال کی کھیتی سوکھی ہے آپ کی رحمت کی نگاہ سے یہ بھی ہری بھری ہو جائے گی رحمت کی نگاہ پڑ گئی تو میں بھی نیک بن جاؤں گا کچھ اسی طرح کی بات اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں لکھا نا جو چار زمانوں میں لکھا کیا لکھتے ہیں گے سو پاک اے ابرے کرم برسنہ رے رم جم رو بوند ادھر بھی گرا جانا ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا برستا نہیں دیکھ کر ابرے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسا برسانے, برسانے, برسانے والے انہی گیسوں سے ایک بار پھر التجا ہے کہ سوکھے دھانوں پہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو سوکھے دانو تم سو اب شفاعت کا منظر کیا خوبصورت انداز میں آلہ حضرت نے اپنے اشار میں کلمت کیا ہے سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں سجدائے شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو آلہ حضرت شفات کے منظر کو کس طرح بیان کر رہے کہ جب نبی پاک علیہ السلات السلام کو بروز قیامت اللہ عز و بدل وہ مقام محمود عطا فرمائے گا شفاعت کا مشدہ نبی پاک علیہ السلط کے ذریعے کو ملے گا تو اب نبی پاک سر انور جب نعمت شکر ملنے کی برکت سے نبی پاک علیہ اتنی بڑی نعمت ملنے کی برکت سے جب سجدہ شکر ادا کریں گے یقیناً جب میرے آقا سجدہ فرمائیں گے تو زلف مبارک بھی نبی پاک کے گیسو مبارک بھی جھک جائیں گے اور ان کا جھکنا دو وجہ سے ہوگا ایک تو زلف بھی گویا سجدہ شکر ادا کر رہی ہوں گی اور دوسرا گنہ کو اشارہ کرنے کے لیے کہ آ جاؤ سیاہ کاروں شفاعت کا دروازہ کھل گیا ہے یہ تمہیں اشارہ مل رہا ہوگا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت یہ کر کلام میں لکھتے ہیں نا سفے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں گناہ چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گویا یہ زلفی اشارہ کر رہی ہوں گی کہ آ جاؤ گاروں نبی پاک علیہ و السلام کے در سے شفات کی خیرات بٹ رہی ہے اللہ غنی گنی کیا منظر ہوگا ایک اور کلام میں آلہ حضرت اسی شفاعت کا منظر اور گناہ پر شفقت کا انداز بیان کرتے ہیں نا کیا ہیوقا شفات ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گنا پرہیزگاری واہ واہ اب یہ گیسوں کا کردار وقت شفاعت کیا ہوگا اعلی حضرت وہ بیان کر رہے ہیں کہ سلسلہ پا کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں سجدے شکر کے کرتے ہیں اشارے کے سو پا کے شفارت کا جھونکے پڑ شکر کے کرتے ہیں اشارے گے سجدائے شکر گیسوں کی بات ہو رہی ہے تو گیسوں کی خوشبو کی بات نہ ہو تو بات کیسے پوری ہوگی آلہ حضرت لکھتے بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں؟ تمہارے گیسوں سبحان اللہ اب یا بھینی خوشبو سے مراد ہلکی ہلکی نہایت ہی عمدہ خوشبو کو بھینی خوشبو کہا جاتا ہے مہکنا یعنی معطر ہو جانا اب یا آل حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذلفوں کو رب عز نے کیسے باغ کے پھولوں سے بسایا ہے سوارہ ہے کہ جدر جاتے ہیں آپ کی ذات کی قسم وہ و بازار مہک جاتے ہیں ایسے کہ دنیا کے کسی پھول سے یہ خوشبو نہیں ملتی یقینا جنت کے پھولوں ہی سے رب از وجل نے آپ کی زلفوں کو سوارہ ہوگا مولا علی شیر خدا کر اللہ تعالی وجل کریم فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غسل دیا تو ایسی خوشبو پھوٹی کہ اس طرح کی خوشبو میں نے پہلے کبھی دیکھی بھی نہ تھی سونگھی بھی نہ تھی تو اے میرے میچے اسلامی بھائیوں اسلامیوں کے مہکنے کا یہ عالم ہے بلکہ سچی بات یہ ہے نبی پاک تو ایسے مہکے مہکے ہیں کہ آج چودہ سو سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے آج بھی کوئی مدینہ منورہ پہنچ جائے بس شرط ایک ہی ہے عشق والی ناک ہو تو آج بھی میرے آقا کی خوشبو وہاں محسوس کی جا سکتی ہے شاعر لکھتا ہے نا عرصہ ہوا تیبا کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اور آلہ حضرت خود اپنے ایک اور کلام میں پیارے آقا علیہ السلام کی ان مبارک گلیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں سے میرے آقا گزر کر گئے ہیں لیکھتے ہیں امبر زمین ابیر ہوا مشک کے ترغبار ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے تو وہ گلیاں محق کی کیوں نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کیسے کیسے پھولوں سے پیارے آکا کے ان گیسوں کو سوارا تھا اور ان گیسوں کو وہ برکتی اور خوشبویں عطا فرمائیں سبحان اللہ کیا لکھتے ہیں بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو بینی خوش سے مہک جا خوش بو سے مہک جا پھولو سے بس ہے سبحان اللہ اللہ اگلا شیر ذرا سنیے شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سوارے گیسو شانے قدرت یہاں قدرت کا ہاتھ یاد رہے یہاں مراد نبی پاک علیہ سرات اسلام کا ہی ہاتھ مبارک ہے لیکن یاد رہے اللہ تبارک مطالعہ جب اولیاء کے سے محبت فرماتر بخاری شریف کی حدیث کا یہ مضمون ہے کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کر لے تو پھر میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے اس کی ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے تو یہاں یہ استعارہ ہے کہ رب کی قدرت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے تو شانہ قدرت نبی پاک علیہ کے ہاتھ کو کیوں کہا گیا کہ نبی پاک علیہ سلاط السلام جس طرف ہاتھ اٹھاتے دریائے رحمت بہ جاتا میرے آقا جس طرف اشارہ فرماتے وہ چیز اس ان کے تابے ہو جاتی ارے نبی یہ پاک زمین پر کھڑے ہو کر چاند کی طرف ہاتھ اٹھاتے وہ دو ٹکڑے ہو کرتا سورج کے لیے تو وہ واپس پلٹ آتا اللہ نے اس ہاتھ کو وہ قدرت عطا کی تو آلہ حضرت کہتے ہیں شانہِ قدرت سے مراد یہاں خود نبی پاک علیہ السلام کا مبارک ہاتھ ہے تو اب اس سے مراد کیا ہے اس شیر سے مراد یہ ہے اللہ عز و نے آپ کو آپ کے گیسو سوارنے کے لیے بڑی قدرتوں اور طاقتوں والا ہاتھ عطا کیا ہے جس کی ایک انگلی کے ایک پورے کے ایک اشارے سے آسمان کے چاند کا کلیجہ چر جائے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے اگر اس ہاتھ کو خالی پیالے میں رکھ دیں تو اس کی اس انگلیوں سے پنج آبے رحمت جاری ہو جائے جس سے پورا لشکر سیراب ہو جائے پھر کبھی پانی ختم نہ ہو یہ با برکت اور قدرتوں والا ہاتھ آپ نے کئی سینوں پر پھیر کر بیسوں سالوں کا کفر و شرط نکال دیا اور ان کے سینوں کو مدینہ بنا دیا آقا اس ہاتھ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ان مبارک گیسو کو سنوارنے کے لیے ہاتھ بھی کیسے پیارے عطا کیے ہیں گویا ان گیسوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ گیسو کتنے پیارے ہیں جس کو سوارنے والے ہاتھ بھی اتنے بابرکت ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے ذرا سمجھئے گا شانہ ہے پن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سوارے گیسو ہاتھوں, ہاتھوں نے کیسے ہاتھوں نے شاہ رے سا رے ہم اگلا شعر سنیے لکھتے ہیں اور یہ مکتا ہے یاد رہے مکتا کلام جو ہے وہ اترے کلام ہوا کرتا ہے اعلی حضرت اب دیکھیں نا زلفوں کو سوارنے کی بات بھی ہو گئی زلفوں کی خوشموں کی بات بھی ہو گئی زلفوں کو سر سے جدا ہونے کا تذکرہ بھی ہوا، زلفوں کی خوبصورتی پر واری واری میرے آکا مبارک تیل بھی تو لگاتے تھے نا اس تیل کا تذکرہ کس پیارے انداز میں کر رہے ہیں، سنت بھی ہے تیل لگانا اور اس کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے آلہ لکھتے تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوندے ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح آرس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو اچھا پہلے تو اس کے مشکل معنی سمجھ لیجئے بوندے سے مراد کترے ہے لٹانے سے مراد نچھاور کرنا ہے اور اب اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے کہ جس طرح پسینے کے کترے نبی پاکر کی پیشانی پر موتی کی طرح معلوم ہوتے تھے جی ہاں یہ کئی احادیث میں پیارے آکا کا حلیہ بیان کرنے والوں بھی نہیں لکھا اور آلہ حضرت نے قصیدہ نور میں بھی لکھا تھا آب ذر بنتا ہے آرس پر پسینہ نور کا مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا اور اب بات ہو رہی ہے کہ نبی یہ پاک کی جو بالوں سے مبارک میرے آقا کثرت کسرت سے تیل استعمال فرماتے تھے اور بعض اوقات وہ تیل مبارک جو ہے زلفوں سے ٹپکتا بھی تھا اور چمکتا بھی تھا تو الاد حضرت کہتے کہ جو یہ تیل موتیوں کی طرح چمکتا ہے نا اس کو الاد حضرت کہتے ہیں کہ یہ تیل کی بوندے بالوں سے ٹپک نہیں رہی بلکہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ ستاروں سے بھرپور رات رخے ود دا پر ستارے دچھاور کر رہی ہے اللہ غنی پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ سلاط کی شان بیان کرنا ہو تو کوئی در رضا پر حاضری دے سیکھے کہ پیارے آکا کی تعریف بیان کیسے ہوتی ہے نبی پاک کی زلفوں سے ٹپکنے والے تیل کے کتروں کو کیا خوبصورت مثال دیتے ہیں لکھتے ہیں تیل کی تیل کی بوندے ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح آرس پہ لٹاتے ہیں ستارے کے تیل کی بوند bye سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی پاک کے مبارک گیسوں کا تذکرہ بہت پیارے انداز میں سنا اب مزید دیدار کا اشتیاق بڑھ گیا اللہ کریم ہم سب کو اور مبارک گیسوں کا دیدار گیسوں والے آقا کا دیدار بھی جلد نصیب فرمائے اور قیامت کے دن پیارے آکار اسرات والسلام کے قریب نبی پاک کی گیسوں کے سائے میں جمع ہونا نصیب کرے اسی شعر پر اسی دعا پر ہم اپنے آج کے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افگن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم